الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا قاتله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من آجيها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرخام إن الله كان عليكم ركيبا يا إيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يسرح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد صاد فوزاً أظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدكة بداه وكل بداة وضلالة وكل ضرالة في النار فأعوذ بالله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يهجر الآخرة ويرجي رحمة ربه قل هل يستدل الذين يعلمون والذين لا يعلمون محترم شام عین دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں سورہ زمر کی آئٹ نمبر نو پڑھی گئی ہے اور آج یہی خطبے کا موضوع ہے قانت اور کان پور للہ و یہ خطبے کا اس موضوع ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ للہ تھی ایمان والوں تم کھڑے ہو جاؤ فنوت کے ساتھ عربی زبان میں فنوت کسے کہتے ہیں اور کامد کس کو کہتے ہیں اللہ کے در اللہ کے خوف اللہ کی خشیت دل میں ہو اور ایسا اللہ تعالیٰ کا در خوف خشیت اللہ کی ہو جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کر دے یہ ہے اصل کو دودھ کا معنی انسان کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کا جلال اللہ کی عظمت اور ایسی خصیت ہو جو انسان کو اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے پر موجود ہے مجبور کر دے جو آخرت کی تیاری کرنے پر آمادہ کرے ہے خوشو خدو اطمینان اطمینان کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے پر جو چیز آمادہ کر دیتی دوستوں وہی ہے قلوج اللہ رب العالمین نے قانوتی کی بڑی فضیلت بیگان کی ہے حدیث کے اندر قرآن حدیث کے اندر آتا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی بنا فرمایا ریدا تجلّہ اب رب العالمین نے چند چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا ان سا اے میرے تم میں سے ہر ایک کی کوشش جدا گانا ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ہر انسان کسی نہ کسی کام میں مجبور ہوتا ہے ہر ایک کی کوشش جدا گانا ہوتی الگ الگ ہوتی ہے ان نشا یا کم صحیح مسلم کی حدیث میں نہ علیہ رحی طوافتان اس جدا گانا کوشش کی اور وضاحت وغیرہ میں آن کی فرمانا فکنگ دنیا کا ہر انسان صبح کرتا ہے اچھا بھی صبح کرتا ہے اور برا انسان بھی صبح کرتا ہے ہر انسان کی صبح ہوتی ہے سپن لا سے ہر انسان صبح کرتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی پانی کائنات کے لوگ بے حصوں میں بچ جاتے ہیں مو بی تو اور کچھ ایسے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں تو صبح سے شام تک اتنے اچھے امال کی کوشش کر ڈالتے ہیں اور اتنی نیٹیاں کر ڈالتے ہیں کہ اللہ رب العادم کو جان دن سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے ایک ایک کوشش کرنے والے سے ہی ہیں اور دعا کر اللہ ہم سب کو ایسے ہی کوشش کرنے والوں میں شامل کر لیں ہم اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ صبح اٹھے توارا نے جہان من سے بچا رکھا تھا جہان من سے مستحد نہیں ہوئی تھی لیکن شام ہوتے ہوتے, ہوتے، سورج گروگ ہوتے ہوتے کچھ ایسے لا کاریاں کچھ ایسے منقران کچھ ایسی برائیاں کر ڈالتے ہیں کہ صبح کی تھی رات تو جہانگ سے, سے آزاد ہو کر کے اور صبح ہوتی ہی شام ہوتے ہوتے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہانگم کے, کے, کے مستحق بن جاتے ہیں ہر ایک کوششہ بانا ہے, ہے ایک انسان سوچتا ہے نماز کا صبح سولہ دوپہر کا سولہ ہوتا ہے ایک انسان صبح اٹھا اپنی دنیا داری میں لگ جاتا ہے کوشش کر رہا ہے اور ایک رکھا اللہ کا بندہ اٹھا اور اے کی نماز کیا اس کے عبادت رکھا کیا نے نیک آمان کیے ہر انسان صبح کرتا ہے اور صبح ہونے کے بعد وہ اچھے انسان کو بن جاتے ہیں یہی معاملہ رات کا ہے رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی رات ہوتی نہیں دن سے زیادہ اور ہاتھ میں مشغول رکھتی ہے کچھ ایسے ہوں گے کہ رات میں وہ فضول برائییاں منسرا نے پہننے دو احباب کے ساتھ ہم ان میں ٹائم پاس کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں سورج گورو دھیرا ایسا کی نماز پڑھ ترائی کی نماز پڑھی بیان کیا کچھ اللہ کی بارے پہ بھی آ کر کے لیے گئے اور ممکن ہے چراغ پہ بھی کچھ تحفظ کی نماز پڑھیں سیاح کرتے ہیں اور خود پڑے کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں اس لیے بھی کوشش کیا لیکن ہر ایک کوشش الگ الگ ہے ربر آدمی نے ساتھ نماتے اے لوگ ذرا ایک انسان وہ ہے جو سنبھر کے اندر منکراط کے اندر اندریات کے اندر ناراضی में मजबूत है रात भी ऐसे उसके गुजर गई और एक इंसान ऐसा है दुनियादारी भी करता है अपनी जिम्मेदारियां मेगा करता है लेकिन सबसे ज्यादा उसकी तवज्जो अल्लाह की रेगा की तरफ होती है انسان دیکھا پانچ منٹ ٹائم ملا قرآن چھوڑ کر کے تلاوت کرنے لگتا ہے انسان مسجد میں داخل ہوا فوراً مواقع کے اندر مجبور ہو جاتا ہے جس رسار کے اندر پوائنٹ کے کے اندر اللہ محبوب آدمی میں شاع رواتے ہیں جو انسان اپنے وقت کو اپنے ٹائم کو چاہے دن یا رات کا اللہ ہٹارا کی عبادت میں اللہ کے اطاعت میں آدر کی تیواری نے جو انسان اپنا ٹائم تف کرتا ہے اس سے مقابلے میں کبھی وہ نہیں ہو سکتا جو خیر کود اللہ گئی اور سونے اور گھومنے پہننے اپنا ٹائم پاس کر لیتا ہے پورا نے فرمایا امن ہوا کھانے سن آنا اور آنا اور لہ لے ساج اے روزوں بتاؤ میرا وہ بندہ میرے وہ میں سبند امن ہوا کھانے سن آنا اور جو رات اللہ تعال کی کرتا ہے سوتا ہے اللہ پروس کرتا بیٹا مت سبحان اللہ اور الحمد للہ سیاح کرتا ہے صبح رات کے پاس پیار ہندسے میں اٹھانا ملا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ام ہوا کان پل آنا اللہ سارے گمنا طورا بتاؤ میرا وہ بندہ جو رات کے عبادت کرتا ہے اللہ رب ال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کبھی قرآن کی تناوٹ کر رہا ہے کبھی سیاح ہے کبھی وسو ہے کبھی سجدے ہے بھلا میرے اس بندے کے مقابلے میں یہ انسان رات کمار ہے نیل عبادت میری ایک میرے فکر سو کا استفاد سی پجاری میں غیر جو رہنا سہول اپنے وقت کی رحمتوں کی امید لگا رکھتا ہے وہ یہاں گرو آخر وہ آخرت کے گھر سے آخرت کے خوش سے توبہ وہ کرتا رہتا ہے اب بلادمین بتاؤ اس بندے کا مکان دے دنیا میں دوسرا سو انسان کر سکتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے جس نے ساری رات ڈھونڈنے میں ٹہلنے میں فلم دیکھنے میں دو دیکھ احباب کے ساتھ بیٹھے جب شب نے جس نے گزار دیا اس کا مقام اس آدمی کا کبھی نہیں ہو سکتا جس نے اپنے رقص کی عبادت جس راجان سلاوٹ قرآن اور سو راہ اور اللہ رب نہیں گرے گا جو ان کے آمان میں جو رات گزار ہوتا ہے ایک افتدام کرد کا مقام اور شاہی کا مقام اور پوروں کا مقام بڑا بدل ہو الگ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کالے کی بنائے اسی طرح سے میرے بھائیوں نے قرآن پاک فرمایا نیک بندے جو ہیں وہ کال ہوتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی نیک کام مقبول رہتے ہیں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے برباد نہیں کرتے صورت آل عمران سے آئے ویسو سوا منہ کے سامان سن سم تاج مرک آدمی میرے ساتھ سماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے بھی سالماں جو پر قائم رہتے ہیں اللہ کی کرما برداری کرتے کامان کیا کرتے ہیں الحم سبھی ایسا بھی ہوتا ہے رات رات پوری گزر جاتی ہے رس کی شراوت کی آواز قرآن کی سراوت کرنی ہے رتولا آجاس رات رات بھر وہ قرآن پاس سراوٹ کرتے رہ جاتے ہیں احمد اور وہی ہیں کبھی قیام کی حالت نہیں کبھی روسا کی حالت نہیں کبھی سیدے کی حالت نہیں کہا کچھ گزاری میں رات گزار دیا کرتے ہیں یوں میں الاخر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول پر ایمان رکھتے ہیں یوم میں آخر سے ایمان رکھتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ سارے او نل خیر ہمیشہ نیک کام کرنے میں کیا کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے ہر اچھے کام لوگ سب تک کر لائیں روشا ان کے مقام کو کائنات کا کوئی گندہ نہیں پہنچ سکتا وہ کیا سال ہیل یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سال ہیل میں داخل کر دیا ہے اپنے وقت کی فکر کرو اللہ ریم قرآن پاٹ کنڈر کی اور بڑی خوبیاں لگانتی ہے آل عمران اندر اللہ فرمایا اللہ دینا ربنا آنا فخر بنا گرو بنا وکنا بننا وساد اللہ کے نیٹ بندے جو ہے جو کان تین ہے الور کان تین اول کان سات یہ جو میرے نیٹ کا بن دیا ہے اور اللہ ان کی خوبی بیان کرتا ہے پہلی خوبی سے یہ ہو برابر دعا کرتے رب بنا آسینا کہ حسنا ہنسنا آخرت حسنا واقینہ ادا بنا آگا بن مال یہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ ان کو آ کر فکر ہوا کرتی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کرماتے ہیں دعا کرتے ہیں استاد وسطے تین ولکان غل من سے یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ہر سے ہر سیرت کی نماز سے خارج ہو کر کے رب کے سامنے توبہ اس سے کھار دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے چیز میں شامل کر اے لوگ ہم لوگ نماز کو پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت لیکن سب سے بہتر سب سے اچھی نماز یہ ہے جو خود دیر تک کھڑے ہو کر کے آدمی سوچو خوبوں کے ساتھ اتنا لمبا چھوڑ جتنا ہے جتنی لمبی شروع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نظیب اس کی نماز سب سے اثر ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پانی ٹیم میں شامل کرے اور سارے ٹین نماز تو آپ اللہ مسرت تار تین ساغری ہا ان لوگوں کے لیے اللہ رب اللہ عالین نے مسرت اور بہت بڑا عجب عزیز تیار رکھا ہے اپنوں کو لان وَا اللَّهَ مِن <اللِّج> الحمد للہ وقفہ ندی مصطفیٰ امداد کنو کی اور پانی کی ایک شکل میرے بھائیو وہ ہے کہ انسان تراوی کی نماز رات کا کرے اور وطر کی نماز بھی وطر کی نماز پڑھے اور رش کی نماز ملے گی جب انسان دعا بانٹتا ہے یہ دعا کا نام یہ سبھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت حسن رضی اللہ ہو تارا نہ ہو کے نوازے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا حسن میرے دوسرے میرے ناجنی میں تم کو دعا سکھلاتا ہوں تارا کی نماز میں کبھی اس دبا کو چھوڑنا نہیں پابندی کے ساتھ دعا کو پہننا اللہ وہ آسنی سیمن آتے وہ تبلنی سیمن تبلئی سیما سی وی شرے ولا منا دئی سوارکھ بنا بتا نہیں کا منا سب ہوئی نہیں یہ پڑوس درخت ہے اس سڑا کا نام ہی پڑوس رکھا گیا ہے آرمی دیر تک کھڑے ہو کر کے رد کی نماز میں سلی اللہ منہ تنہنگ کے اس کے بعد بھی کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے دعا کرتا ہے اس سوا میں آج چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں ان کا سڑا کر دینا اس کے ساتھ ان کا سجمہ بتا دینا سمجھتا ہے نمبر ایک سب سے پہلے انسان کام آتا ہے اللہ محدنی سیمنگ اللہ کتنی پیاری دعا اللہ محدینی سیمن ہے اللہ اپنے دین بندوں کو آپ ہدایت دیا ہے نئے کام کرنے کی عبادت کرنے سے. کی اپنا ہٹنا کی اے اللہ اپنے چٹ بندوں کو نئے کام کرنے کی توقی کی جاتی ہے اللہ ہم کو اپنے شامل کر لے سب سے پہلی دعا اللہ اللہ پوری اے ح ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے خوش ہو کر کے جن کو کہنے آپ جن کو ہدایت دے رکھیے یہ بہت بڑی دعا ہے ایسے انسان کو ہدایت مل جائے یہ مار کرنے کی تو ٹھیک مل جائے جو اچھی باتیں سنتا ہے جی کرے گا جس کو رب کی جانب سے ہدایت ملے اور اس نے ہر اچھی بات سنا اور اس نے عمل کر لیا وہ قرآن پاک گواہی دیتا ہے یہ بنتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دیا ہے باد الدین اون الگنا اولا اس اللہ ددین حد بُنگا وہ اونا اسبا اللہ نے سنایا جو دین کی باتیں سننے کے بعد فارغ قبول کر لیتے ہیں عمل کرنے لگتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روزنٹ کی دعا کو قبول کر کے اسے ہدایت دے دیا ہے اللہ مدونی سی مناسب نمبر دو میرے بھائی فنی سی منافی اللہ جن کو برائیوں سے حقیقت میں رکھا بیماریوں سے حقیقت میں رکھا شرک صرف ٹکڑے سے آفیت میں رکھا اے اللہ جن میں ہم کو تم نے ہر قسم کی آفیت دینی سنجری ہر قسم کی آفیت دے رکھی ہے اللہ پوری خصوصیوں میں ہم کو بھی شامل کر دے اسی لیے آفیت کی دعا ہے لیکن نوی رہے پسند چاہئے ہے اب بات آئی بیٹے ذرا کچھ دعا بتا دو اللہ کو بڑا شری لکھ تھا چلے گئے کچھ دن کے بعد کیا ہے دیکھے محمد سمند ذرا کچھ دیکھ رہی دعا سکھا دو اللہ صفا آندھی چلی آپ جاتا ہے تیسرے موت پڑھائی کچھ دنوں دھوائی دیکھے محمد مجھے تیسرا دعا سکھلا دو میں کس طرح سے کہتا رہا ہوں اللہ صبح یا آندھی چلی اللہ آپ جاتا چچا میرے چچا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے بڑی دعا یہ ہے تو ہم نے آپ کو بتایا اللہ تعالی سے اصل ہے آپ سب کو دعا مان رہے ہیں پورا روپئے چچا آپ کو معلوم ہے انسان کو ایمان یقین کے بعد سب سے بڑی نعنت ہوتا کرتا ہے آفیت ہے انسان کا ایندا آفیت ہو انسان کا بیڑا یتن ہو انسان کے پتہ آپ ہو انسان کے آماد آپ وقت ہو انسان کی اولاد آپ وقت ہو اس سے بڑی دعوت اتنی بڑی چیز ہاسپا ہو سکتی ہے اللہ رو کر آسیا تھا دنیا اور تو آپ نے فرمایا وہ آئی تھی آئی ہوا کیا کی لی اے اللہ جن کو تو نے عفیت دے رکھی ہے ہم کو بھی نے شامل کر لے نمبر تین اللہ اظہر آپ نے ساتھ نمانا تیسری جو اجربی اہم وہ ہے وہ تول سیمن طل اللہ آپ سے پاگت کرتے جن کے دین کی دی جن کے ایمان کی جن کے مال کی جن کے جان جن کی جن کی اوغانت کی عادت لے کرتے ہیں اللہ مجھے بھی انڈوں کے شامل کر دے جن کے جان ایمان اولاد آپ ساری چیزوں کو جس اللہ کے جن کی نگرانیاں کرتے ہیں انہی میں ہم کو بھی شامل کر لیں وہ سب لڑی سی منتھ نمبر چار وہاں سی محافظ اللہ جو تم نے مان دیا تم نے احل کیا صحت دیا جو نے زندگی دیا اور جو تم نے ہمیں کی دیا ہے اللہ جتنا دیا ہے اس نے ایک پر ادا کر دی وبا کینی شاہ کر رہی نمبر پانچ وہ کمی شاہ ماں کر اے اللہ جس نقصان جس خسہارے اور جس برائی اور جس پریشانی کو اللہ میرے نصیب تو نہیں لکھتا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا دے وہ کہیں شاہر ماہ اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچا دے میرے بھائیوں آگے بڑی پیاری دعائیں ہیں اور دل موا اللہ جس کو عزت دے اسے کوئی ضرور نہیں کر سکتا اور جسے تر کر اسے اللہ نہ کوئی ہے عزت نہیں دے سکتا آخر میں آخری چیز بیان کیا تمام تھی اللہ تیری سانس بڑی بلند ہے تیری سانس بڑی اونچی ہے اور تیرا مکان بڑا آ رہا ہے ارے اللہ اس لیے ہم کو سما ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم دعائے ماری اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے رہے دیکھا ایک شخص الحمد للہ ہے اللہ ساری تاریخ اللہ سے سارا ہم اللہ تیرا یہ کمال تیرا یہ اللہ اپنے نبی پر درود تو سلام بھیج دے اللہ دیکھ رہے گی اللہ کی حمد کو سلا دیا اور پھر اللہ اپنے نبی پر دو دو اللہ سے یا سلام نیا سر تو ہوتا گزر تم نے اللہ سے کی حد کیا اور حد کرنے کے بعد تورے ندی کو ضرور مار لیا توڑ لیا اللہ کے بندے جو کی مارے گا دعا اللہ تیری دعا قبول کر لے گا اللہ تارہ کی دعا توڑ لے گا جو مارے گا دا اللہ پارا دے گا میرے بھائیوں اللہ کی حمد کو سنا کرنے کے بعد اللہ دالا کو دعا مانگنا یہ تو مجھے بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے میرے بھائی جو کہ میں شامل کرنے کے لیے ہم امام کے ساتھ اگر مطرب پڑھ رہے تو دعا کر کے جائیں لیکسوس سب سوچ فرق امام کے پیچھے پڑتا ہے مسلمان سر امام کے پیچھے پڑھتا ہے جو اتر کی باری آتی ہے وہ اس ایمام کے پیچھے ہم ہم. ہماری مطر نہیں ہوتی اس د سے محروم ہو جاتا ہے میں کچھ چھوٹے ہو باہر دیا یہ اکیلے بہت بڑھنے لگتا ہے اور چھوٹا کے لیے سیکھنا جتنی بھی دیکھتی نماز پڑھنا سوا کو ضرور پڑھنا اللہ محن سی منا دئی وہ سی مناسب اس سوا کو پڑھنا لیکن ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں چمان جو ہے کسی اور مسلط کے مطابق کی ہے ہمارے مسلط میں یہ اتر نہیں ہے یہ ساری باتیں کہیں کر کے چنا ہے کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو شان دیہات سے محروم کر لیتا ہے اللہ سے بن گئے کوئی سڑک نماج ہو گئی ترابی ہو گئی پہنچ کے پیچھے بھی نہ کوئی ان شاء اللہ کوئی بھی ہو جائے گی اس لیے چھوڑ کر کے جانے کے بعد اس امام کے پیچھے آپ اتر پہلے اللہ کا راہ کو قبول کرے گا اللہ ہم تک کومل کی خوشی گردی فرمائے محدود مطلب سنت بنائے فرح لینس ہمیں جو بیمار ہو سکے فرما وہ پریشان ہار کی پریشانی کو دور کر دے کو دے میں رہے ہوں وہاں کے دولہ سے رہا سے دورہ شیخ خلیفہ اللہ تعالیٰ ان کے آہن صاحب انسان ان کی ساتھ میں مدد کروا ہر بنا ہر مصیبت اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اللہ ان کوم دے کس میں آپ کے روا لو اور خاص طور سے کس سے ہم رہتے ہیں اللہ وہاں سے آف شیخ رہتی اللہ تعالیٰ ہر بڑا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے سے مان the art of the Bible. بھرا ہےت کی کامنا بھی ہے اور ایسے شام طرح کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا نظر ہے آپ کی ناراضگی ہے گو متن کا خسانا ہے لڑ رہے ہیں یہ ضرور کو شہاد دلانے کے لیے اور سو کے سرم کو مٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کروا اور اللہ تعالیٰ ان کو مسلے صحاد حمان میں جتنےسلمانلک ہیں سارے مسلمان ملک کو ہر مار کا دہوار کرائے اور جہاں مسلمان اکلیت میں اللہ اکلیت میں بچنے والے مسلمان مسلمانوں کو اشناع مار اشناع اتحق اشتك الله تعالى حباب الصناعي اللهم كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلا جلدها اهل دم الله إن الله يأمر بالأجل والمسلمات فريطة حرق القرمة فوله لما أن يتحقق للمدرب القرمة الله لكم تبطلون اعطلوا الله لكم وعطلوا الله لكم وعطلوا الله كهاء لها أكبر